صحیح الرحمٰوں بہنوں اور مجاہد علیکم اللہ استاد ابو سوری اللہ کی کتاب دعوت المقام علیہ السلام یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس پہلی فصل کے اس عنوان کے تحت جاری ہے کہ 11 ستمبر کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور دنیا میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ عمارت اسلامی افغانستان کا سقوط ہے دوسرا جو واقعہ ہے وہ عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مجاہدین اور انقلابی نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا صفایا ہے اور تیسرے نمبر پر پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استخباراتی جنگ ہے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکی استخباراتی جنگ کا آغاز ہے گزشتہ سبق میں ہم یہاں یہ بات بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلا نشانہ انہوں نے مجاہدین کو بنایا کہ جہاں کہیں بھی مجاہدین جہاد کی طرف منسوب لوگ تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ امداد کرنے والے لوگ ان سب کے خلاف انہوں نے ظاہری اور خفیہ آپریشن کی اور کاروائیاں کی اور جس حد تک ہو سکا مجاہدین کو انہوں نے نقصان پہنچایا آج اسی نقطے کی تفصیل میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے کفار نے پورے اسلامی دنیا کو اپنے ہدف پر لیا ہوا ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ دعوتی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں معاشرتی کام کرنے والے لوگ ہوں ان سب کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی فنڈامنٹلزم کہتے ہیں یہ بنیاد پرستی کہ اسلام کی طرف اپنی اصل کی طرف لوگوں کی توجہ موجود ہے تو اس طرح کی جگہوں کو اور مرکزوں کو ختم کرنے کی کوششیں یہ کر رہے ہیں بلقال کلب لسلام ال اسلامیہ بلکہ ان کا جو آپریشن ہے یہ ہر اس چیز کے خلاف ہے جس میں اسلام یا اسلامائزیشن اسلامیت کی بو موجود ہے نام تک اگر موجود ہے اس کو یہ ختم کرنے کی کوششوں میں ہے مؤسسات اغافیہ اسلامیہ انسانیہ حیات اجتماعیہ شرکات تجاریہ بنوک اسلامیہ جماعت احزاب حتی بنوک اسلامیہ نصف ربویہ انسانی خدمت کے ادارے جن کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگا ہوا ہے اور معاشرے میں خدمات کرنے والے ادارے ڈاکٹر وغیرہ اور مدارس کو قائم کرنے والے اسکولوں کو چلانے والے جن کے ساتھ اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے تجارتی کمپنیاں اسلامی بینک اسلامی جماعتیں اسلامی پارٹیاں حتیٰ کہ ایسے اسلامی بینک جو آدھے سود پر چلتے ہیں ان پر بھی انہوں نے حملہ کیا حتیٰ کہ عام جو لوگ ہیں ان پر بھی یہ مصیبت آئی یعنی یہ جو امریکی آپریشن ہے اس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اس لیے جو مالدار مسلمان ہیں وہ ان امریکی ڈاکوؤں سے نہیں بچ سکے ان کو پکڑ کر یہ لے کر چلے جاتے ہیں اور نام کس کا دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے بہت بڑے بڑے تاجروں کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کے لاشیں پھینکی گئی ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں ایک تاجر ہوتے تھے سعود میمن بہت مالدار آدمی تھے ان کو اغوا کیا گیا بعد میں جب ان کو آزاد کیا گیا تو ان کا وزن کتنا تھا بتایا آپ کو انیس کلو ایک مرد اور پورے انسان کا وزن انیس کلو اگر کہا جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا تشدد کتنا ٹارچر اس شخص پر ہوا ہوگا اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی وغیرہ بھی تو اسی فہرست میں وہ تو کوئی جنگی عورت نہیں ہے کوئی کمانڈو تو نہیں تھی وہ تو ان لوگوں کے شبہ میں جو کہ مجاہدین کی امداد کرتے تھے اور بھی بہت سارے مالدار لوگ پکڑے گئے کیونکہ امریکی جو ہیں اور صلیبی جو ہیں میرے بھائیوں یہ تو تیسری صلیبی جنگیں لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف اس سے پہلے جو انہوں نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں دو یہ دونوں اقتصاد کے خاطر لڑی ہیں انہوں نے ان کے ملکوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ ہمارے اسلامی اور مسلمان ملکوں پر حملہ کرتے تھے اور چوریاں کرتے تھے ڈاکاماری کرتے تھے تو آج بھی یہ ڈاکو ہیں آج بھی یہ ڈاکو ہیں یہ تو کوئی انسانیت سے ان کا اللہ عالم کوئی تعلق نہیں ہے ویسے بھی کہتے ہیں گام کہ بندروں کی اولاد ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو ڈاکو ہیں تو جو بھی مالدار آدمی ان کو ملتا ہے یہ اس کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں اور پھر مجاہدین کے اوپر اس کی تہمت لگا دی جاتی ہے کہ مجاہدین نے کیا ہے حالانکہ درپردہ جو ہے یہی لوگ ہوتے ہیں اور, اس اور مالدار لوگوں کو دبانے اور مسلمانوں کے اقتصاد کو کمزور کرنے کی سازش ہے مالدار لوگ نہیں ہوں گے تو اقتصاد بھی نہیں ہوگا نا پر غربت ہوگی فقر و فاقہ ہوگا بڑے بڑے تاجر نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات نقصان ہوگا اور ایک اور کام ان مغربی ممالک نے یہ کیا ہے کہ مغربی ممالک کے اندر جو مسلمانوں اور عربوں کی آبادیاں تھیں انہیں انہوں نے ختم کیا آہستہ آہستہ امریکہ اور تمام یورپی ممالک نے ایسے قوانین بنائے جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو ان کے ممالک میں سیاسی پناہ بھی نہیں مل سکتی ہے اور وہ ان کے ممالک میں جا کر رہ بھی نہیں سکتے بلکہ ایسے قانون بھی بنائے گئے کہ غیر ملکی آدمی کو یعنی امریکہ میں غیر امریکی ہالینڈ میں غیر ہالینڈی اس شخص کو بغیر کسی سبب کے پکڑا جا سکتا ہے اور اگر اس کے پاس وہاں کا پاس موجود ہے قانونی اجازت نامہ اس کے پاس موجود ہے تو اجازت نامے کو وہ ختم کر دیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر تو جلدی اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر سبب بتائے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں ڈال دیتے ہیں یعنی میرے دوستو ایسے قوانین انہوں نے بنائے جو کہ تھرڈ ورلڈ تیسری دنیا یہ جو ہمارے بنگلہ دیش ہندوستان وغیرہ جیسے ممالک ہیں ان میں جو فوجی انقلابات آنے کے بعد کچھ قوانین بنا دیے جاتے ہیں مارشا قوانین جس میں حیوانات سے زیادہ بدتر سلوک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے قوانین بھی حتیٰ کے وہاں بنائے گئے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں استاد فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کے برطانیہ جیسا ملک جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن سمجھتا ہے اور سب سے پرانا ڈیموکریٹ ملک سمجھا جاتا ہے اور اسکاٹ لینڈ ممالک فرانس وغیرہ جہاں سے ڈیموکریسی پیدا ہوئی ہے ایسے ممالک بھی اس طرح کے قانون سے محفوظ نہیں رہ سکے وہاں بھی اس طرح کے قوانین بنائے گئے لوگوں کی شخصی آزادی پر حملے کیے گئے ان کے ٹیلی فونز ریکارڈ ہوتے ہیں ان کے آنے جانے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کس سے ملاقات کر رہا ہے اور کس سے بات چیت کر رہا ہے ہر چیز کو ہاتھ آگے ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ حضرات کو تو یا میڈیا کے ذریعے پتا بھی چل چکا ہے کہ وکیلکس کے ذریعے کتنا کچھ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ کتنی شرمندگی اور کتنی انسانیت سو سلوک یہ لوگوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ لوگوں کی شخصی زندگیوں میں یہ مداخلت کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں اور ابھی اب حال ہی میں پچھلے سال 2013 تیرہ میں ایک امریکی جاسوس باغ گیا تھا ابھی روس میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے اس نے کتنے سارے اثرار اور راز کھولے ہیں کہ کس طرح شخصی آزادی کو سلب کیا گیا اور کس طرح لوگوں کی جاسوسی کی جاتی ہے گویا کہ ان کے ممالک آج بڑے بڑے جیل خانوں میں بدل گئے ہیں سب جیلوں میں بدل گئے ہیں خصوصی طور پر مسلمان مسلمان تو ہر وقت ان کا ادف ٹارگٹ ہے میرے دوستو اس دشمنی اور عداوت کے جنون میں پاگل پن میں ان کے جو اخبارات ہیں جرائد ہیں میگزین ہیں اور میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا سب کے سب یہ مسلمانوں کے خلاف زبردست دشمنی اور زبردست نفرت پھیلاتے ہیں یہودی اور سلیبی یہ ٹیلی ویژنوں فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف زبردست دشمنی پھیلاتے ہیں اور نسلی فسادات کا ذریعہ بنتے ہیں یورپ میں کہتے ہیں کہ دو ہزار دو کے بعد سے چھیاسٹھ فیصد مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے دو ہزار ایک کے مقابلے میں دو ہزار دو میں چھیاسٹھ فیصد مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے اور استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں اس کتاب کی تصحیح کر رہا ہوں اس وقت یعنی دو ہزار چار نومبر کے مہینے میں استاد محترم دو پانچ میں گرفتار ہوئے ہیں کراچی سے تو استاد کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں اس کتاب کی آخری تسیح کر رہا ہوں کریکشن میں مصروف ہوں تو اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ ہولینڈ میں بیس مسجدیں اور ایک اسلامک سینٹر کو دس دنوں کے اندر جلا دیا گیا ہے یہ وہ انگریز ہیں جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں اور پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مساجد کو آگ لگایا جا رہا ہے اسلامک سینٹرز پر بم پھاڑے جا رہے ہیں اسلامی مراکز پر بم پھاڑے جا رہے ہیں اور مسلمان نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور کتنے ساروں کو زخمی کیا گیا ہے پردے میں رہنے والی عورتوں پر حملے ہو رہے ہیں استاد یہاں پر ایک عجیب واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ امریکہ میں بعض سکھ لوگوں پر اس لیے حملہ ہوا ہے کہ وہ پگڑی پہنتے ہیں اور عوام انہیں مسلمان سمجھتے ہیں تو دیکھنے میں مسلمانوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں ان انگریز بےوقوفوں کو حالانکہ وہ تو بے نور سے ہوتے ہیں اور ظلمت اور تاریخی سے بھرا ہوا ان کا چہرہ ہوتا ہے پٹکار اور لانت ہوتی ہے ان کے چہروں پر لیکن وہ امریکی کو کیا پتا ہے سکھوں کو مار رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں حسب اللہ اور اس کے علاوہ جو گالم گلوچ ہے راستے میں دیکھ کر تھوکنا ہے اور ان کو پٹائی کرنا ہے مسلمانوں کو اور دھمکی امیز خطوط وغیرہ روانہ کرنا یہ تو الگ واقعات ہے اسلام اور مسلمان کے نام کو گالی بنا دیا ہے جس طرح کے پاکی امریکہ میں گالی ہے اس وقت پاکی پاکستان والوں کو گالی دینے کے لیے وہ اسی طرح کہتے ہیں پاکی تو اسی طرح اسلام اور مسلمان کے ان مبارک کلیمات کو انہوں نے گالی میں تبدیل کر دیا ہے کسی کے خلاف نفرت کے اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اسے مسلمان کہہ کر بکارتے ہیں اس درجے تک انہوں نے نسلی اور مذہبی نفرتوں کو ہوا دی ہے یہ خبیص جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں حسم اللہ